ارشاد امیر المومنین علیہ السلام ہے بے وقوف کا دل اس کے منہ میں ہے اور اقل مند کی زبان اس کے دل میں ہے